قرآن مجید یہ تو بھائی میں تو سمجھا پتہ نہیں کیا فتولا ہے یار قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا اس کا مقصد کیا ہے یعنی اس کا مقصد بھی آپ نہیں سمجھے کہ بھائی بغیر وضو کامل تہارت سے بغیر قرآن کو نہیں چھوا جائے سمجھ گئے یعنی غسل بھی ہو وزو بھی ہو اور ایسی صورت میں قرآن مجید کو چھونا جائز ہے یعنی پڑھنا جائز ہے چھو کر کے اور اگر وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو چھونا اور مس کرنا بھی جائز نہیں ہے اس کا مطلب سیدھا یہ اور کیا ہے